بسم اللہ الرحمن الحمد الحمد اللہ علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاربا کے تمام ثمین خارن اگرامی مراد الشم وسین باقی سلامت کرتی ہیں ہمارے سلسلے در کتاب و شرمے سے درخت نمبر پانچ سو ترپن ایک سو پچانوے ہے پانچ سو شروع سابی تک کے درست ہے آٹھ سو پچانوے ابراد کا نمبر اور رات بھجیے میں ہمارے سلسلہ دس جو ہے اسماع الحوسنہ میں اسماع الحسنہ میں سے خو پہلا اس میں اعظم تھا ذکر ہو گیا اس کے بعد اس میں جلال اللہ کے توضیحات اور کچھ مقدماتی بحث وغیرہ ابھی وہ اس کے بارے میں ہے تو آج جو ہے جو ہم نے قرآن پاک ستاروں میں چودہ پندرہ تعلق مبارک مبارکانوں تک پہنچایا آخر جن میں جو ہے اللہ تعالیٰ جس میں اور ویسے تو قرآن پر میں اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ جو ہے ہاں یہ جی دو ہزار نو سو چالیس مرتبہ ذکر ہوا ہے ان میں سے صرف چودہ پندرہ آیات میں نے والوں کو بطور نمونہ پیش کیا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفحات کو ساتھ ذکر ہے آج جو ہے اس داس کے درخت میں جو ہے خصوصیات ہے اس میں جلالہ اللہ ہاں جی اسماع الحسنہ کی کتابوں میں اس اسم اس جلال اللہ کے کچھ خصوصیات لفظی ہیں کچھ خصوصیات معنوی ہیں ان کے بارے میں جو ہے جو کتابوں میں اس موضوع پر انہوں نے بحث چھڑا ہے کچھ توضیعت آپ لوگوں کی مبارک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا عنوانی خصوصیات اسم میں جلال اللہ کتاب مصباح کا فہمی میں اس میں جو ہے اسما الحسنیہ فل جو ہے دو زاویے سے بحث کیا ہو ان کے معنی پر بھی بحث کیا ہوا ان کی خصوصیات پر بھی اس میں جلالہ اللہ کے دس خصوصیات ذکر کیے ہیں ہاں جی ان کا صرف ترجمہ نقل کر رہا ہوں عربی نقل نہیں کر رہا ہوں ان کا ترجمہ جو ہے بندہ خلاؤ کا نقل کروں اس کتاب سے قاصر کتاب عربی میں ہے ہاں جی تو صاحب کتاب جو ہے اشیخ تقی الدین اور یہ جو ہے اس صرف ترجمہ نقل کر رہا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو تیئیس کتاب اس کتاب کا نام ہی مصباح کفامی ہے کف عامی اس کے پیج نمبر چار سو تئیس سے ہے پر یہ بحث ہے سابق کتاب جو ہے اس کا نام شیخ تقی الدین ابراہیم کا فہمی مولف کتاب المصباح جو ہے اس کتاب کا مولفِ فرماتے ہیں اس میں شریف یعنی اللہ جل جلالہ کو باقی اسماع الحسنہ پر دس چیزوں سے امتیاز حاصل ہے میں عصبی کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بندہ کن خود کیا ہے وہ آپ کو بیان کروں کیونکہ عربی بھی اردو دونوں بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس وجہ سے نمبر ایک الاول و سالث و ساثانی و سالث تین کو انہوں نے ایک ساتھ جمع کیا کہتے ہیں خصوصیات نمبر ایک دو تین یہ ہیں کہ یہ اشہر اسماع الحسنہ میں سے اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے نمبر ایک یہ سب سے مشہور ترین رسوم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ ہے دوسرا جو ہے اعلیٰ محلََََََََََََََََََََ فى القران دوسرا اس کی خوشيت يہ یعنی قرآن پاک میں اس اسم میں شریف کو بلند مقام حاصل ہے کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ یہی اسم جلالہ ذکر ہوا ہے اس ليے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے اعلٰ محلن فی قرآن یعنی قرآن پاک میں اس اسم شریف کو بہت بلند مقام حاصل ہے تیسرا جو ہے اس کے خاص خرشید یہ ہے آلہ محل بھی دعائے تیسری خدش یہ لکھا ہے آلّہ محلن بھی دعا دعاؤں میں اس اسم جلالہ کا بلند مرتبہ ہے کہ اکشر دعاؤں کے شروع میں اللہ آیا ہے جو کہ یا اللہ کے معنی میں ہے جی اکثر دعاؤں کے شروع میں اللّہ یا ربنا ہے تو اللہ اصل میں یا اللہ کا مغوف ہے یا کو شروع سے ہٹا دیتے ہیں آخر میں میمی مشدت لگاتے ہیں اس کا معنی عربی ادب کے لحاظ سے اللّہ یعنی اے اللہ اور یا اللہ کے معنی ہے تو اکثر دعاؤں میں شروع میں جو ہے اللہ ہم آیا ہے تو جتنے بھی دعا امبیا سے منقول ہیں آئمہ سے منقول ہیں بزرگان سے منقول ہیں ان دعاؤں کے شروع میں جو اللہم آیا ہے اللہ ہیں ہاں جی تو یہ بھی جو ہے اکثر دعاؤں کے شروع میں ہے تو یہ بھی اس اسم کے خاص خوشی میں سے اس کے خصیت نمبر چار الرابی الخام وسادی چوتھا پانچواں اور چھٹا چوتھا یہ یس مقدس تمام اظماع الحسنہ کے آگے آتا ہے یس مقد اللہ جو تمام اظماعل الحسنہ کے آگے آتا ہے یعنی اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہر اظماعل حسنہ سے پہلے اللہ آتا ہے یعنی اللہ رحیم ہنج وغیرہ ہے یعنی کلم تو کلمہ یہ اخلاص جو ہے وہ پانچواں جو ہے قریبہ ختم ہو گیا ہے چوتھا یہ ہوا کہ اس سے مقدد تمام آسمان حسنہ کے آگیا ہے یعنی پہلے اللہ عطا اس کے بعد رحمٰن الرحیم جیسے بسم اللہ شاہ شریف میں بھی پہلے اللہ ہے پھر رحمٰن الرحیم ہے نہیں اسی طرح الحسنہ کیا جوں پر جو ذکر ہوا سب سے پہلا اللہ ہے ہاں ہو اللہ الخالق الخال اللہ الملک القدوس السلام پہلے اللہ اس کے بعد دوسرا آسمان الحسنہ پانچواں خرشیہ یہ کلم اخلاص اسی سے خاص ہے یعنی توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے ہاں جی یعنی کلمہ اخلاص میں دیگر آزما الحصنا وارد نہیں ہوئے بلکہ صرف اللہ ہی وارد ہوئے جب آپ لا اللہ پڑھیں گے لا الہ الا الرحمان نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ ہاں جی یعنی لا الہ الا اللہ چونکہ اللہ صرف ایک ہی ذات واجب الوجود کا نام ہے ہاں کہ وہ کائنات میں صرف ایک ہی ہے اور اپنے ذات میں ہاں جی وہ یکتا ہے ہاں جی وہ ضلط ہے ابد تک رہنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہاں جی اور جو ہے وہ واجب الوجود ذات ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو لہذا جو ہے لا الہ الا اللہ توحید کا اقرا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے یعنی ہاں کلم اخلاص جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے اندر ہے باقی اسما اس کے اندر وارد نہیں ہوئے چھٹی خصیت یہ اور شہادت و گواہی بھی اسی سم سے واقع ہوتی ہے شہادت و گواہی کلمہ شہادتین کے شروع میں بھی ان لا الہ الا اللہ, ولا اللہ جی ان لا الہ الا اللہ وحدال شری کلانچ ارشد اللّہ اللہ اللّہ وحد اللہ شریق ال میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واقع اللہ اس سے کوئی شریک نہیں و اشد الّ ان محمد انعبدورس کلمہ شہادتین میں شروع میں جو اس میں بھی جو ہے اشد اللہ الہ اللہ ہے شہادت جو ہے اللہ کے اسم کے ذریعے سے ہوتی ہے کلمہ شہادت ان میں اللہ ہے باقی اسماء الحسنانی ہیں اور دیگر شادات بھی اسی اسم مقدس سے ہوتی ہے جیسے و اللہ بلّاہ طلّہ ہے ہاں قسم بھی اسی اسم کے ذریعے سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ اسم ذات ہے اللہ ایک ذات واجب وجود کا نام ہے اس میں کسی کا کوئی شراغ نہیں ہے میں اللہ کا نام صرف ذات اردا سے اللہ کے لئے کسی اور کے لیے یہ نام رکھنا سرے سے جائز نہیں حرام ساتواں خصیت یہ سو مبارک علم ہے یعنی علم ہے یعنی کیا ہے یہ معرفِ کے اعصاب میں سے ایک علم ہے یعنی ہاں جی؟ یعنی ذات مقدس اضلاع کے لیے علم ہے یعنی اس کے مشخص معین نام ہے بس اللہ کے غیر کے لیے اضلاع و استعمال نہیں ہوتے اللہ صرف اللہ کے ذات کا علم ہے اس کے نام مشخص مختص ہے لہٰذا اللہ کے غیر کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے نہ حقیقت نہ مجاز حقت بھی اسمان نہیں ہے مجادن بھی نہیں ہوتے صرف اسے اللہ کے لیے ہیں اسے ذات یکتا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے اسے کے ساتھ خاص ہے سے اللہ نے خود فرمایا حلط علّ الہ سمیہ ہاں اللہ حرمات حلطم الہ سمیہ اے حل احد یسم اللہ کہ اللہ کو, کو کوئی اور ہم نام ہے ہاں جی اللہ خود کیسے ہوا اللہ خود الرماتین کیا تم لوگوں کا اللہ کے کو کوئی ہم نام نظر آتے اس کان میں اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جس کو اللہ کہہ کر پکارتا ہو اللہ ہم سے پوچھے ہماری ضمیر سے ہم سے یہ جواب لکھے صفام اقراری ہے کہ ہم جواب یہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں پروا دگارا تیرے سوا کسی بھی موجود کا نام اللہ نہیں ہے صرف تری ذات اقدس کا نام اللہ ہے اور یہ تیرے ذات کے لیے علم شخصی ہے تو اللہ خود ملطم اللہ سمیہ ہاں جی جب کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو سے ہم سے بوجھیں خدا نہیں جانتے کوئی نام ہے ہی نہیں تو جانیں کہاں سے ہاں اللہ کے زال اس میں جلال اللہ صرف اس ذات اقدس اللہ کا نام ہے کیونکہ واجو الجود اس کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے تو اس کا ہم نام کہاں سے لے گئے ہاں چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ ہم سے یہ سوال کریں یعنی اس میں جلال اللہ اللہ خود کے سوا کسی اور شع کا ہرگز نام نہ پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا یہ مسئلہ اس کا یہ نام صرف اسی ذات واجب الوجود ہاں جی مستجم جمیع صفات کمال و جمال و جلال کا علم و نام مبارک ہے کسی اور پر کبھی بھی نہیں بولا گیا ہے نہ حقیقت نہ مجازن اشراق یہ بندہ حقیب سے ٹوزی ہے اس عربی عبارت کی ہاں جی یہ آٹھواں ساتواں خصوصیت تاغ و بیان کی اسم جلال اللہ کی ہاں جی آٹھواں خصوصیت اسامن کہتے انحاظ السم و شریف دار الزات المقدس موصف حتیں بجمیل کمالات ہماتیں یہ اسم شریف اللہ دلالت کرتی ہے کہ اسی پاک ذات پہ جو کہ تمام صفات کمالات سے متصف ہے جو تمام صفات کمالی سے متصف ہے یعنی اللہ ایسی ذات پر زیادہ کرتا ہے جو تمام صفات جلالی جمالی کمالی سے متصف ہے ہاں اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسما ہیں وہ سب اس میں اللہ کے لیے صفات واقع ہوتی ہے اس مطلب ہے کہ ذات کے اندر یہ سب صفات موجود ہیں اس لیے صفحت واقع ہوتی ہے حتیٰ شز ویشن حتٰ جو کوئی اس کمال اور صفت اللہ کی ذات سے خارج نہیں ہے اس سے اور باقی اظماعت جبکہ اللہ کے باقی آزما جتنے بھی ہیں رحمان رحیم علیم سمیع بصیر سب لاتعد اللہ حاد میں سے ایک ایک اسم دلالت نہیں کرتی ہے اللہ الحادمانی سے اس کے ایک ایک معنی پر ہر اس میں ایک معنی بردار کرتی ہے باقی سارے آظمات جو ہیں ہر اسم ایک معنی بدار کرتے ہیں لیکن اس میں جلالہ اللہ ایسے ذات بزار کرتے جو تمام کمالات سے متصف ہے جیسے قلقر جو ہے الل صرف قدرت قادر صرف ایسی ذات پذر کرتا ہے جو سا قدرت ہے والعالیم عل اور عالم صرف ایسی ذات پذار کرتا ہے جو سا علم ہے ہاں جی اوفیل ان منصوب اللہ ذاتی یا کوئی فیض جو اللہ کی ذات سے منصوب اس پیدا کرتے مزل قولی تعالی الرحمن رحمان کے فائنو نو عصم اللہ اللہ کے اللہ کی ذات کا نام ہے اعتبار الرحمٰن اس میں رحمت کے اعتبار سے ایسی ذات جو رحمت سے متصرف ہے اس پر دار کرتے ہیں تو یہ عربی عبارت کی میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ کیا ہے ہر تن جو ہے دوبارہ یہاں توسیع جاؤ اس لیے توضیح اس ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ مقندس میں آٹھین نوتیں کی یہ مقندرس اس میں شریف ہے کہ ایسی ذات مقدس پر دلال کرتی ہے جو تمام کمالات سے موصول ہے تمام کمالات سے تمام صفات اسی اسی کے اسی, اسی میں پائی جاتی ہیں تمام کمالات سے موصف ہے اور کوئی بھی صفت کس سے خارج نہیں ہاں جی جتنے بھی کمالات تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب سے وہ ذات بطور مدلہ بطور عدم وہ متصف ہے یعنی ہر صفت کمال سے وہ ذات اللہ متصف ہے جبکہ باقی اعظم الحجنا میں سے ہر ایک ایک مخصوص معنی پر درد کرتی ہے باقی اعظم ایک مخصوص معدار جیسے القاعدہ صرف ایسی ذات پر درات کرتی ہیں جو صرف صفت قدرت سے متصف ہے جیسا الرحمٰن ایسی ذات پر درد کرتی ہے جو جو صفت رحمت سے متصف ہے تمام صفات سے متصف ہونے پر دلالت نہیں کرتے اسی طرح دیگر تمام آسماؤل ہوسنہ جیسے الرحیم العلیم الخالق وغیرہ یہ سب بھی ایک ایسی ذات پر دارد کرتی ہے جو خارج جو خارج میں ان صفات سے متصف ہے اما تمام صفات پر دلالت نہیں کرتی یہ صرف اس مبارک اللہ ہیں ہاں جی جو ایسی ذات شریف و اقدس پر دلالت کرتی ہے جو تمام صفات کمالی سے متشرف ہے اور کوئی ایسی نہیں جس سے وہ ذات جو ہے پاک متصر نہ ہو کوئی ایسی ہاں جی صفت نہیں صفت نہیں جو ہے ہاں کوئی ایسی صفت کمالی جلالی جمالی نہیں جس سے وہ ذات متصف نہ ہو یہ احتساب کے ساتھ نقل کیا ہے ہاں جی آپ بداخی نے اس کے ان کے کتاب سے ہاں جی کتاب ہے کفامی سے تاثر جو ہے نوا جو ہے اس میں جلالہ اللہ جو ہے صرف اسم ہے نوا خوشیاتی ہیں اس میں جلالہ جو ہے صرف اسم میں صفت واقع نہیں ہوتے یہ صرف اسم کے طور پر سفار ہوتی جی. ہے یہ کسی اور اسم کے لیے صفت واقع نہیں ہوتی برخلا میں باقی تمام آزما الحسنات کے کیونکہ کی باقی آزما الحسنہ صفحت واقع ہوتی ہے یعنی یہ اس میں اللہ صرف اسم و موصوف واقع ہوتی ہے لیکن صفت واقع نہیں ہوتے چنانچہ آپ الواحد الواحد ال کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہے شیع الََُٰن نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی ال موصبِ واحد اس کے سفر شی الََٰ کہ شی موصوب اللہ اس کے سبب نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارا باقی اظمال ہوشنا جو ہے صفات واقع ہو سکتی ہے چنانچہ جو ہے ہاں جی یوں کہہ سکتے ہیں شیع القادر عالم الحیون وغیرہ ہیں جی لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ پھر اللہ خود جو ہے اللہ القادر الحی القایوم اس طرح باقی سارا اضمال ہوشنا اس میں جال اللہ کے لئے صفات واقع ہو سکتے ہیں لیکن الحی اللہ ہو القیوم اللہ اس طرح کہہ سکتے اللہ قیوم کے رسفر واقعی نہیں ہوتے قیوم اللہ کے لئے رحمان اللہ کے رفرے ہوتے ہیں جی لیکن اللہ رحمان کے لئے صفح نہیں ہو سکتے جی جی اس طرح تمام صفح تو یہ نواں اسم جو ہے یہیں پر ختم ہو گیا باقی جو ہے دس دسواں اس کی توضیحات آ گئے وہ اس میں شاعر نہیں آ رہے ہیں وہ ان شاء اللہ کل کے ہم بغیات سے فاضوشی بیان کریں